Yeah uh -huh. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلاح والسلام علی سید اما بعد, اعوذ ابول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن حکیم کی آخری منزل اس کی اپنی ایک شان ہے سوریہ قوت سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے آخری منزل کا آخری منزل کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آخرت کی فکر ہے اور خاص طور پر آخری دو پارے تو بہت زیادہ فکر آخرت کا بیان ہے کیونکہ ابھی بھی صورتیں آ رہی ہیں تو آخری منزل کا جو غالب موضوع ہے وہ فکر آخرت کا ہے اور اب سات مکی صورتوں کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا پھر سور حدیث سے پارے کے اختتام پر اور اٹھائیسواں پارا پورا وہ دس مدنی صورتیں آئیں گے تو وضاحت وہاں پر کر دی جائے گی انشاءاللہ شاء اب یہاں سے آخری منزل کا آغاز سات مکی صورتیں ان ہمارے مطالعے میں آئیں گی سوریہ خوف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں یہ حضور نبی اکرم سلام کی بڑی محبوب صورت ہے آپ علیہ السلام جمعے کی نماز میں اس کی تلاوت فرماتے عید الفطر عید الضحیٰ کی نماز میں بھی اس کی تلاوت فرماتے جمعے کی گفتگو میں جمعے کے خطبے میں تلاوت فرماتے اس زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی نماز میں تو یہ خاتون ان کا نام میں سک بھول نہ ہوں وہ فرماتی ہے کہ میں نے جمعے میں حضور سے سور خوف سن سن کر یاد کر لی اتنا حضور اس کی تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آخرت کا بیان بہت زیادہ ہے پہلا رکو پڑھیں گے آخرت کا تذکرہ ہے اللہ کی قدرتوں کے بیان کے ساتھ دوسرا رکو پڑھیں گے اللہ کی صفت علم کا بیان ہے اور تیسرا رکو پڑھیں گے تو آخرت کے انجام کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا ان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقطعات سے ایک حرف ہے ولقرآن مجید قرآن مجید کی قسم ایک سوال یہاں آتا ہے کہ کس بات پر قسم تو ایک رائے کہ پیچھے جائیں تو سورہ یاسین میں اسی طرح کی قسم کھائی گئی ان نقلمی نل کہ بے شک اے نبی علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں تو براد یہی لی گئی کہ قسم کھائی گئی قرآن کی اس بات پر کہ حضور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بلا عجیب و انجا مندرم بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہیں سے ایک ڈرانے والے رسول آئے کافرون ہادا شعیب تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیا عجیب بات ہے ایزا متنا مکھن تو جب ہم مر گئے اور مٹی ہو جائیں گے ضال کر تو پھر دوبارہ لوٹنا ہی تو بہت دور کی بات ہے یہ بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں قد عالم نہ اللہ اکبر اللہ کا تبصرہ قد عالم نہ یقیناً ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ زمین ان کے جسموں میں سے کم کر رہی ہے اللہ اکبر ایک ایک ذرہ کسی کیڑے کے وجود میں بھی جا رہا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس ایک ایک ذرے کے کم ہونے کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں تو اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں وہ کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب مراد لوہیں محفوظ ہے بلکہ, بالحق لما فی امر مریج بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ الجھی ہوئی بات میں پڑے مبتلا ہیں اللہ کی قدرتوں کا بیان افلم من فروج تو کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے کیسے اس کو آراس یہ مراد ستاروں سے اور اس میں کوئی شگاف کوئی فلو تک نہیں ہے و مد نہا واقینا پیہا رواسیہ ومبت نہ پیہا من کل بہی اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ ہم نے جمائے اور ہر قسم کی خوش نما چیزیں اس میں اگائیں تب سیرتوں کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کی بات کے طور پر یہ ساری باتیں ہیں من امام امبا کا اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش فامبتنا بت نا بھی جناتی پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی فل عنوین اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن کی تہ بتہ خوشیں ہوا کرتے ہیں اور ایک خوشے میں کبھی کبھی تیس چالیس پچاس کلو کھجور لٹکی ہوتی ہے شدید گرمی کے ساتھ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کی کھجور کے اندر سبحان اللہ مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے رسک کل رزق ہے بندوں کے لیے وہ آخر بھی بلدتم مئیتا اور ہم نے اس بارش سے مرد زمین کو زندہ کیا کدا الخروج خروج اسی طرح نکلنا ہوگا مراد مردوں کو خبروں سے نکالا جائے گا پچھلے انکار کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ کذبت قبلهم قوم واصحاب ان سے قبل نوح واصحاب الرس و ثمود انثقل جتلایا نو علیہ السلام کے قوم نے اور اصحاب رس نے اور قوم سمود نے اصحاب رفس کے بارے میں کئی آراء ہیں ایک رائے وہ ہے کہ یہ کنویں والے جن رسول کا ذکر تھا ان کا ذکر ہے اور ایک رائے کہ یہ کوئی اور قوم تھی واللہ علم و سمود قوم سمود نے جھٹلایا وااد وفرعون واخوان لوط اور عاد نے اور فرعون نے اللوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھیوں نے لوگوں نے جھٹلایا واصحاب الايكه وقوم طبع اور بن یعنی ایکا کے رہنے والے شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم طبع یمن کی قوم انہوں نے جھٹلایا ان کا زبر وصلا فحق فحق بعید انس نے رسول کو جھٹلایا تو پس عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے نہیں بلحم فی الب سے من خلق جدید بلکہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں اگلا رکو اس میں اللہ کی صفت علم کا بیان ولاغت خلقناسب ہی ونسو ماتوس مَا بھی نفس ہو اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وس اس کے جی میں اٹھتا ہے میرے جی میں کیا آپ نہیں جانتے آپ کے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا ہم سب کے جی میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے ایک, ایک وسفسا بھی اٹھتا ہے نا اللہ سلحان و تعالی جانتا ہے وہ ناہن اقرب حبل الوری اور اب انسان کی شہرت سے بھی بہت زیادہ قریب ہے جتنا ہم اپنے آپ سے قریب اس سے زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے کیسے اپنی شان کے مطابق کیفیے سمجھ نہیں سکتے مثال دے نہیں سکتے وہ شرک ہو جائے گا اس کی مثال بھی ممکن نہیں سورہ شرا کی آیت نمبر گیارہ مگر قریب ہے قریب ہے قریب ہے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ ادبت یہ تلقل متنقی وانش عماری قیص جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے بیٹھا ہوا کون جی یہ دو بیٹھے ہوئے سورین انفطار کرامن کا تبین یہ دو معزز لکھنے والے ہیں یا علوم نما تفال جانتے جو کچھ کہ تم کرتے ہو ثابت کیا ہے اس کو آئنسٹائن نے ایڈیسن نے اسٹیون ہاکنگز نے سائنس تو نہیں بتاتی سارا مسئلہ عقیدے کا یہ کا ہے بھائی بیٹھا ہوا ہے یہ دونوں بیٹھے ہوئے اللہ تعالی رائٹ والے کو زیادہ مصرف رکھے اور لیفٹ والے کے لکھنے سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے عام بولے نا ساتھ لگے ہیں دونوں بھائی رمضان میں بھی ساتھ ہے چاند رات کو بھی ساتھ ہوں گے عید کی چھٹیوں میں بھی ساتھ ہوگی اللہ تعالی اور آپ کے حساب کو آسان فرمائے ان لا لقی برآین کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراز بان سے مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہ بان تیار بیٹھا ہر چیز ریکارڈ پر ہے زبان کا قول بھی ریکارڈ پر ہے ذرہ برابر عمل سور زلزال وہ بھی ریکارڈ پر ہے اور علیم بزادی صدور اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف بہت سی لاما صدور سینوں کے رازوں کو بھی کھولا جائے گا اللہ وجا اجسک رت الموت بالحق اور آجائے جائے گی موت کی سختی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ اور موت کی سختی حق کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخر ایام کی بات ہے حضور علیہ السلام فرما رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان نل للموت سکرات ان للموت موتی سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقینا موت کی سختی ہے یقین الموت کی سختی ہے یقینا موت کی سختی, کی سختی حضور فرما بھی رہے اور حضور دعا بھی کر رہے اللہ اللہ ان آ بھی کم سکراتل مؤت اللہ انوب بھی کم سکراتل مؤت اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے یہ امت کے لیے تعلیم یہ امت کے لیے تعلیم وجاۃ ال... بالحق اور آجائے گی موت کی سختی حق کے ساتھ ذالک ما یہ ہے وہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا ڈراوے یعنی کا دن ہوگا وجہ اس... شہید اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ اس کو ایک چلانے والا یعنی ہاکنے والا ہوگا اور ایک شہید گواہی دینے والا ہوگا لقت کم تفی غفلتی منہادا یقیناً تو اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا تھا فکش شفنا سرو کل یو مہدی آج ہم نے تج سے غفلت کے پردے کو ہٹا دیا بس آش تیری نگاہ بہت تیز ہے سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا آج ماننے کا فائدہ ہے غیب میں ماننے کا فائدہ ہے اللہ میرے اور آپ کے ایمان میں یقین میں مزید اضافہ فرمائے بقال قرین ہوں ہاد امال اور کہے گا اس کا ہم نشین ساتھی یعنی فرشتہ اے میر یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے مراد امال نامہ حکم ہوگا القیہ الفار تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر نہ شکرے کو سرکشی کرنے والے کو من خیری مال میں بخیری کرنے والے کو معتدن حد سے بڑھ جانے والے کو مریب شبہ ڈالنے والے کو یہ ہیں جہنم والے سرکشی کرنے والے اور شکری کرنے والے اور مال میں بخیلی کنجوسی کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے اور شبہات ڈالنے والے خود بھی دین سے دور اور دوسروں کو بھی کنفیوز کر کے دین سے روکنے والے اللہ جہان اللہ کی نہن آخر وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا فلقیہ ہو فی الآبی شری ف فی تم دونوں اسے ڈال دو سخت اداب میں قول کرین ربنا اس کا ساتھی شیطان کہے گا یہاں برا شیطان ہے سورہ زخرف کی ایت 36 میں بھی, بھی قرین کا لفظ شیطان کے لیے آیا وہ جو برا ساتھی بنتا ہے قال قرينه ربنا ما اتغیتہ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا ولکن کان فی ضلال بعید بلکہ یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا قال لا تختصم لدي وقد قدمت الیکم البین اللہ تعالی فرمائے تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. اور میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کے وعدے کی وعید بھیج چکا تھا اب جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان شیطان کو برا والا کہے گا بندے کے ساتھ لگا ہوا شیطان اس پر بلیم ڈالے گا اللہ گا مجھ سے جھگڑا نہ کرو ماںبدر القلیہ اور میرے, پا میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی فیصلے ہو گئے اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں اگلی آیت بہت بڑی ہلا دینے والی ہے اس میں قرآن کی فساحت و بلاغت بھی ہے وہ اپنی جگہ علمی میدان کا معاملہ ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے لیکن یہ کہ ایک عالم عرب کے سٹوڈنٹس کسی غیر مسلم ملک میں تھے اور بس اشارہ کر دیتا ہوں اور وہاں کو صاحب نے پی ایچ ڈی کیا تھا عربک کے اندر ان کو اپنی عربی پہ بڑا ناز تھا تو ان عرب سٹوڈنٹس نے کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی دہل انگلش میں بات ہوئی ہوگی یہ جہنم کی جو وسعت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں کبیرتن اور وسیعتن اور یہ اور وہ فلاں بڑے الفاظ لکھے اس کے بعد قرآن کی آئے سامنے رکھ دی چپ ہو گیا کہ میں نے کوئی عربی نہیں پڑھی یہ قرآن کی و بلاغت کا چیلنج آج تک موجود ہے یہ تو ذرا علمی بحث ہے علمی میدان کی بات ہے عمل کی میدان کی بات کیا ہے سنیے یوم نقول جہنم حلم جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے بہت اور وہ کہے گی حل مزید اللہ اور بھی ہے تیرے پاس تو بھیج دے اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے ڈال دے ڈال دے, ڈال دے اس جہنم میں وساطوں کی کمی نہیں ہے مجرمین کو سمیٹنے کے لیے اور حدیث میں ہے یہ جہنم پکارتی رہی اللہ اور ہے تو ڈال اللہ اور ہے تو ڈال اللہ اور ہے تو ڈال اللہ اپنا پیر رکھے گا اس کے اوپر اللہ کا پیر متشاو ہاتھ اللہ کے ہاتھ کا بیان اللہ کی پنڈلی کا بیان اللہ کے چہرے کا بیان اللہ کا پیر حدیث میں اللہ رکھے گا اور جہنم چپ ہوگی اللہ تری پنا میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس کے بعد جنتیوں کا بیان بڑا خوبصورت بیان بڑا پیارا بیان کل ذکر آیا تھا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو پہلے سے ایڈریس سے شناخت کر دیا گیا ہوگا آج ذکر آ رہا ہے جنت ہی قریب کر دی جائے گی سبحان اللہ کو زیادہ تلاش کے لیے اور زیادہ مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی جنت کو ہی قریب کر دیا جائے گا بہت جنگ نتل متقین غیر بین اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہوگی ہاد مات وادن علی کل ابا یہ حفیظ مواجد مواد تم سے کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے سے کس بات کی حفاظت اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت کون من خشیر اور رحمان جو غیر میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتا رہا ورنہ تو غرق ہوتا فیرون ماننا قیامت کے دن دیکھ کر کون نہیں مانے غیر میں رہتے ہوئے آج کے ماننے کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے جو غیر میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتا رہا وہ جہاں اب منی اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ وہ دل جو سلام دی والا دل جو رب کی طرف رجوع ہو جانے والا دل اد بسلام سلام کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ذالک یوم الخلو بھی ہمیشہ رہنے کا دن ہے لہما شامفیحا اس میں ان کے لیے وہ جو چاہیں گے ہوگا ولادینا مزید اور ہمارے پاس تو مزید بھی ہے لوگ اپنی سمجھ اپنی چاہت اپنی خواہش کے مطابق مانگیں گے اللہ وہ وہ عطا کرے گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا کسی کے دل میں خیال بھی کبھی نہیں آیا اللہ جنت, جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں قَبْلَهُمْ مِن مِنْ اور ہم نے اس سے پہلے کتنی بسیاں ہلا کر ڈالی کہ وہ پکڑ یعنی قوت میں سے زیادہ سخت تھیں فنک قبو فل بلال بس وہ شہروں میں گشت کرنے لگے حل کے کیا کوئی بھاگنے کی جگہ تھی قطار نہیں عذاب آیا تو سر پر دوڑے ادھر بھاگو ادھر بھاگو مگر کوئی بچاؤ ممکن نہیں تھا بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل مراد بیدار ہو یا کان لگائے سننے کے لیے اور وہ متوجہ بھی ہو دل بیدار ہو فطرت سلامت ہے بندہ پہنچے گا حق کی طرف پیغمبر کی بات سامنے آئے متوجہ ہو کر سن لے گا تو ایمان کی دولت مل جائے گی اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جس کا دل دل بیدار ہو یا وہ کان لگا اور متوجہ ہو کر سنے وقت خلق نہ سماواتی ورد وما بینا فیصتی ائیات اور یقیناً ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ دنوں میں وما مسلام الغور اور ہمیں کسی تھکاوٹ میں چھوا تک نہیں بات پہلے بھی آ گئی کتاب نے اور اپنے رب کی تصبی کیجیے اور, اور رات میں بھی سجود اور نمازوں کے بعد بھی ایک مراد تو یہ ہے کہ سورج کے طلوع سے پہلے فجر سے پہلے اثر اور رات میں تحجد تھا نا؟ اول اول تین نمازیں تھیں فجر، اثر اور قیام الئی میراج کی شہ پانچ نمازوں کی فتظیت یہ جو مقام بڑا قیمتی ہے ادبار سجود ادبار سجدوں یعنی نماز کے بعد بھی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو یعنی کہ سلام بھرا اور بھاگے کوئی مجبوری ہے ایمرجنسی والی مجبوری تو بات الگ ہے ورنہ نماز کے بعد بھی بیٹھ کر ذکر ہونا چاہیے حضور نے بہت کچھ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ استقفر اللہ اللہ منت سلام تبارک من کا سلام جلال ہے نا جی میں ماشاء اللہ یہ اذکار بھی ہیں پھر دعائیں ہیں سورت الفاتح الفاط اللہ معاف کیجیے گا آیت القرسی ہے سورت الفلق ہے سورت الناس حلف نماز کے بعد ہے تصویر ہے فاطمہ بھی ہے ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے وسط میں یوم یوناد المنادن مکان قریب <قَرِيء> اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا یوم عثمع سعح تب کو جس دن وہ حق کے ساتھ ایک زور دار آواز سنیں گے اللہ اکبر وہ سور کا پھونکا جانا اور کیسا ہے سور کا پھونکا جانا حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ آپ زیادہ ہستے نہیں تو فرما میں کیسے ہسوں اسرافیل تو کان لگائے بیٹھا ہے بخاری شریف کی اندیز اسرافیل تیار بیٹھا ہے بالکل ادھر اللہ حکم دے ادھر سور میں پھونک مار دے میں کیسے زیادہ ہسوں اللہ اکبر یوم یسما صحیح طب کو جس دن وہ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک زور دار آواز کو سنیں گے یوم الخروج یہ نکلنے کا باہر نکلنے کا دن ہوگا مراد قبروں سے انخی ویتوں بے شک ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں وہ الین مشین اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے یوم تش قل اردو جس دن زمین ان سے شق ہو جائے گی جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے پھٹے گی زمین اور سبوں کو زل زالحا و خرج ات الردو اف اولہا مردے بھی نکالے جائیں گے اور سونے چاندی کے ڈھیر بھی وہ سونے زلزال میں پڑیں گے انشاءاللہ اللہ زمین شق ہو جائے گی تیزی سے نکلیں گے ذالک حشر علینا يسیر یہ حشر برپا کرنا اللہ فرماتا ہے ہمارے لیے آسان نحنو اعلم بما یقولون وما ات علیہم بجباب جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور اے نبی علیہ السلام اپ ان پر جبر کرنے والے نہیں منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں پہنچائی سمجھائی فذکر بالقران من یخاف وعید اے نبی نصیحت کیجئے اس کے کی ذریعے اس کو جو اللہ کے عید اللہ فرماتا جو میری وعید یعنی عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے اس کو اس سے نصیحت ملے گی اہم نقطہ یہ ہے تذکیر قرآن سے قرآن حکیم پڑھ جائی ہم پڑھتے ہوئے آئے الحمد دعوت کا بشارت کا انذار کا تبلیغ کا مکے کے تیرہ برس کے جہاد کا اولین بنیادی ذریعہ قرآن حکیم سورہ مع آئے 67 تبلیغ قرآن سے سورہ مریم آیت نمبر نائنٹی سیون بشارت اور انذار قرآن سے سورہ فرقان آیت نمبر باون جہاد مکے کا قرآن سے اور اب کہا جا رہا ہے تذکیر قرآن حکیم سے اس کے بعد صورت کوشش کرتے اس کو بھی شروع کر لیں ان شاء الزاریات بھی مکی صورت ہے ابتدا میں ہواؤں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے وہ بھی آئے گا دیگر انبیاء کے واقعات مختصر مختصر اب ہمارے سامنے آئیں گے اور وعیدیں یعنی ڈراوے بھی مجرمین کے لیے بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاریاتی غروا قسم ہے گرد اڑاتی ہوئی ہواؤں کی فلاح ملا وقرا پھر بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی ایک مراد بارش کا بوجھ وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں فل یسرا پھر نرمی سے چلنے والی ہواؤں کی یہ ایک رائے ہے فل مقصمات پھر حکم سے تقسیم کرنے والی ہواؤں کی یہ ایک رائے ہے ایک رائے کے مطابق چاروں آیات میں قسمیں ہواؤں کی ہیں اس کے علاوہ بھی قسمیں کھائی گئیں تو یہ ہوائیں جو کبھی گرد بھی اڑاتی ہیں پھر بارش با پانی سے بھرے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں نرمی سے چلتی ہیں پھر یہ بادلوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے اس سے بارش برستی ہے قسم کھانے کے بعد فرمایا اللہ نے اللہ کوئی بات ویسے آتا فرما دے بڑی بات قسم کھا کر بیان فرمائے تو اس کی ویٹیج اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ان نمات وادق بے شکوں میں جو وعدہ دیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا ہے وہ ان ندین اور بے شک جزا سزا یقیناً واقع ہو کر رہے گی وہ سماط القبوق اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی ایک مراد فرشتوں کی منزلیں فرشتوں کی چوکیاں فرشتوں کے راستے اور ایک مراد یہ جو بہت سارے بہت ساری گلیکسیز اور ان کے آربٹس اور ان کے سولر سسٹمز اور ان کے پلانٹس کی جو موومنٹ ہیں جن اوربیٹس کے اندر ان کی طرف اشارہ مراد دی گئی ان نقم لفیق قول مختلف بے شک ایک اختلافی بات میں جھگڑنے والی بات میں پڑے ہو یو افک وین ہو من افک اس سے تو وہی پھیرا جاتا ہے جو کہ پھیر دیا گیا ہو ایک مراد قرآن کے انکار کرنے والوں کو ہف سے پھیر دیا گیا وتيل الخراسون قياس کرنے والے مارے گئے الذين هم في غمره ساهون وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے پڑے ہیں يسالون ايام ايان يوم الدين پوچھتے ہیں جزا اس سزا کا دن کب ہوگا بہت سخت جواب يومهم علم نار يفتنون جس دن وہ آد پر تپائے جائیں گے اللہ اکبر اوپر نیچے اوپر نیچے ذکر پہلے بھی آیا بڑا سخت جواب دیا گیا ذوقوا فتنتكم چکھو اپنی شرارت کا مدہ ہاد البی کم تم بھی جس کی تم جلدی مچائے کرتے تھے اللہ ہمیں اس برے انجام سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اس کے بدس اللہ کے نیک لوگوں کا بیان بڑی پیاری صفات کا بیان جن میں سے کچھ پر عمل کا ہم سب کو موقع مل رہا ہے الحمد ان ام نل متقین اپنی بے شک متقین باغات چشموں میں ہوں گے آخری وینا آتا ہوں جو ان کے رب نے انہیں آتا فرمایا وہ اس کے لینے والے ہوں گے انہم کانو قبل محسنین کا اس سے پہلے وہ عمدہ عمل کرنے والے تھے کانو قلیل من المایہ وہ رات میں تھوڑا ہی سوتے تھے اور آخری اچرے میں تو بالکل بھی نہیں سوتے حضور علیہ السلام بھی پوری پوری رات قیام فرماتے تھے طاق راتوں میں بھی محنت ہے غیر طاق رات بھی آخری اشرے میں شامل ہے اور آخری اشرہ حضور پوری پوری رات قیام فرماتے اللہ ہم سب کا بھی یہ بیٹھنا یہ کھڑا ہونا یہ راتوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ بھی اس کی کوئی جھلک ہماری زندگیوں میں رہے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے وبیلوم اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے تھے وہ رات آخر حصہ بھئی سیری تو کر رہے ہیں کھانا پیدہ تو ہو رہا ہے ساتھ ساتھ روحانی غلہ کا بھی اتمام استغفار کا بھی اتمام یہ جنت والوں کی صفت کا بیان اور سنیں وَفِي أَمَنْ وَالِيمَ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے معلوم حق ہے متعین سوال کرنے والوں کے لئے بھی اور محروم لوگوں کے لئے بھی کچھ تو ہے تو خدا جائیں گے سوال کرنے اور کچھ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اچھا ہے کہ وہ سوال نہ کریں ہم خود پہنچا دیں جو بھی مستحقی دے. اپنے قرب و جوار میں دیکھ لینا چاہیں فرمایا معلوم حصہ ہے یہ نہیں کہ سارا خرچ ہو گیا اب جو بچے گا تو وہ اللہ کے نامے دیں گے نا نا اللہ کا حصہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ ہونا ہے وہ بھی طے ہے بچوں کی فیس طے ہے گروسری کا آئٹمس طے ہے یوٹیلٹیز کے بل طے ہیں اگلا اسمارٹ فون لینا ہے اگلے تین مہینے میں طے ہے بچی کی شادی پندرہ سال بعد ہونی ہے تیاری ابھی سے معاف کیجئے گا بھائی طے ہے نہ اللہ کہتا ہے میرا طے ہونا چاہیے پہلے باقی کم ہو جائے ہو جائے اللہ والا کم نہیں ہونا چاہیے خدا کی قسم خدا کی قسم اللہ کے ساتھ اجارت کر لیں طے کر لیں اللہ غیور ذات ہے وہ ہمارا والا حصہ کم نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ کر کے دیکھیں اللہ اللہ سے تجارت وہ کہتے کرو تجارت اللہد الکم آلہ تجارت سورے صف میں گل پڑیں گے اللہ کے ساتھ ڈیل کر لیں اللہ ہمارا والا حصہ نہیں کم ہونے دے گا ان جس کا دوسرا مطلب کیا ہے اتنا دے گا کہ اس کا اور بڑھے گا جو لوگ پابندی سے اللہ کے راہ خرچ کرتے ہیں بڑے اچھے کاروباری حضرات بھی ہیں بتاتے جن پر لوگ اعتماد کرتے کروڑوں کی زکات اور گہرے ان کو دیتے ہیں کہتے بیٹا چالیس سال ہو گیا ہے یہ پانچ دس پندرہ بیس پچیس لوگ حوالے کر رہے ہیں نا دینے کے لیے اعتماد کر کے چالیس سال میں ایک سال نہیں کہ جس سال ان کی زکات کم ہوئی ہو جس کا دوسرا مطلب کیا ہے اللہ نے اور عطا اللہ یقین عطا فرما یقین کا مسئلہ ہے بھائی وفی عماری محق علی بل محروم اور ان کے معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی وفیل عرب آیا تو اور زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کئی مرتبہ ذکر آ چکا وفی انفسی اور تمہارے اپنے اندر اللہ کی ذات کی نشانیاں ہیں افلا تو بس تم دیکھتے نہیں قطرے سے اللہ کہا تمہیں پہنچاتا ہے ذرا غور کرو کیسا مناسب جسم عطا فرمائے ذرا غور کرو کیسی مشینری اللہ تعالی نے بنائی ذرا غور کرو پس کیا تم دیکھتے نہیں وفی رزقكم وما توعدون اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا یعنی مقرر فیصلے ان کا ظہور بھی آسمانوں سے ہونا ہے فورب آسمان اور زمین کے رب کی بے شک یہ قرآن حق ہے اسی طرح جیسے تم بولتے ہو تم بول رہے ہو سن رہے ایک دوسرے کو کوئی شک نہیں ہے یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں اب وہ واقعات جو ہم نے تفسیر سے پڑھے مکی صورتوں میں طویل مکی صورتوں میں اب وہ قرآن کے آخری حصے میں اس کی سمری ہے یاد دہانی کے لیے جو ہمارے سامنے و بات آ رہی. حدیث المکرمین کہ آپ کے پاس خبر آئی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی عید دخل علیہ جب جبکہ وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام اولا سلام ابراہیم علیہ السلام میں بھی جواباً کہا سلام قوم منکرون وہ لوگ نا شناسا تھے یعنی اجنبی فراغ اِیلا اہلی فجہ میں سمیت اپنے اہل خانہ کی در متوجہ ہوئے پھر ایک بڑا فربا قسم کا بچھڑا مراد اس کا گوش لے آئے فخر ربا ہی فخر ربا قلون <تَأْكُلُون> پھر ان کے سامنے پیش کیا تو کہا تم کھاتے نہیں ہو فاؤن خیفا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں کر کچھ خوف محسوس کیا قالو لا تخبے آپا شروع غلام اور انہوں نے انہیں ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دی تفصیل کئی مرتبہ چونکہ جناب صاح علیہ السلام کی بشارت فاق و بلا مراۃ ہوں کی سروتِن ان کی آگے آئیں حیرت سے بولتی ہوئی فرسکت وجہ اور انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا یہ چہرے پر ہاتھ مارنا یہ تعجب کا بھی انداز ہوتا ہے خوشی کا بھی انداز ہوتا ہے اچھا اس بڑھاپے میں ہمارے ہاں بیٹا ہوگا ہمارے ہاں بیٹا ہوگا اس بڑھاپے میں اہا ایسا؟ یہ آج بھی اپ دیکھیں یہ فطرت ہے عورتوں کے اندر کے ایک انداز ہے تعجب کبھی بھی خوشی کے اظہار کا بھی وہ قالت اجوزن عقیم و بولی کہ میں بریہ اوپر سے باج او بھائی تم کیا بشارت دے رہے ہو قالو کذلک انہوں نے کہا ایسے ہی ہے قال ربك آپ کے رب نے فرمایا انه والحکیم العلیم بے شک اللہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فریش تمہارا کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو قالو اناس ان مجرمین اور انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک مجرمین کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لوت علیہ السلام کے قوم لینو السن علیم حجارتین تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے مسنڈ اور ابیکل مصرفین وہ آپ کے رب کے ہاتھ سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں ہر بندے کو جس پتھر نے ہلاک کرنا ہے وہ پتھر طے شدہ ہے یہ پورا ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ہے اس قوم کے خلاف ہر پتھر لگے گا اور مرے گا وہ طے شدہ نشان زدہ طے شدہ میں ایمان والے تھے گھر سوائے ایک گھر کے نہیں پایا ایک گھر کس کا تھا فقط لوت علیہ السلام کا وہ اور ان کی بیٹیاں وہ ترک نا فیح آیت العلیم اور ہم نے چھوڑ دی دردناک اداب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشانی وکیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا روشن موجزے کے ساتھ قوت کے بلبوتے پر سرتابی کی اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ اس اللہ فاخد کو پکڑا پھر ہم پھینک دیا دریا میں اس حال میں کہ وہ ملا زدہ ہو کر رہ گیا عاد کی داستان میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر سے خالی وہ کسی کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ آتی مگر اسے گلی سڑی ہڈی کی طرح کر دیتی سات رات آٹھ دن یہ آندھی چلیے سے کرائے گا وفی تمود لہم تمتو حتا اور قوم سبود کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جب انہیں کہا گیا ایک تھوڑی سی مدت اور فائدہ اٹھا لو فعت تو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور اس حال میں کہ وہ دیکھتے رہ گئے برباد ہو گئے من قیامی وما کان تفصیری بس ان میں نہ کھڑا ہونے کی سکت رہی اور نہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے قابل تھے قوم قبل اور وہ علیہ السلام کی قوم کو استقبال ہم نے هلا کیا ان هم كانوا قوم فاسقين بیشک وہ نافرمان لوگ تھے بہت مختصر مختصری واقعات کا بیان اش شروع سے قرآن پڑھتا ہوا ا رہا ہو تو آخر میں ایک بڑی سمری ہے جو اس کے سامنے آ جاتی ہے اللہ کی شان قدرت کا بیان وسمنا بنيناها بايدي و انا لموسعون اور ہم نے اسمان کو بنایا اپنے دست قدرت سے اور ہم مسعد دینے والے ہیں ایک رائے ہے اشارہ یہ کہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصور کو انسان دریافت کر چکا ہے شاید ہی وہ اس کی طرف اشارہ ہو وہ ہند عالموں سے اون اور ہم وسعت دینے والے ہیں وشنا فنی عم الماحدون اور ہم نے زمین کو <coughs> فرش نہ اور ہم نے زمین کو بطور فرش بچھایا مراد لوگوں کی قرار کی جگہ فنی عمل ماہد ال پسم کیائی عمدہ بچھانے والے ہیں ومین الکلی شعین خلقنا زین القم تدک کرون اور ہر ہر شے ہم نے جوڑے جوڑے بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو جوڑوں کا ذکر سور یاسین میں بھی آیا دنیا کا جوڑا کیا ہے جی آخرت جوڑے میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوا کرتی اسی میں گسن ہوتا ہے لیکن دنیا اور آخرت کا کوئی میچ ہی نہیں بالکل اپوزٹ ہیں وہ ففر روڑو اللہ, اللہ کی طرف ان نی لکمن بے شک میں تمہارے کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں ولا مع انان آخر اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اختیار نہ کرو ان نی لکمن ندیر امین بے شک میں تمہارے ایک واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں ما من من ساحر او قبل کسی طرح ان کے پاس نہیں آئے کوئی رسول جو ان لوگوں سے پہلے تھے مگر ان لوگوں نے اس رسول کو جادو کر یا دیوانہ کہا معاذ اللہ اتواسو بھی کیا ان لوگوں نے دوسرے کو وسیعت کی تھی سارے ایک ہی جملہ استعمال کرتے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کرتے معاد اللہ جو منکر تھے بل قوم تعاون بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں بس یہ سورت مکمل کر کے تراوی انشاءاللہ فتو اللہ عنہ فما آنت ملوم پرساد نبی علی السلام اس سے منہ بھیڑ لیجیے تو آپ پر کوئی الزام نہیں آپ کا کام پہنچانے کا پہنچا رہے ہیں. اور آپ نصیحت کیجیے فی ان دکھ اور نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے جو قبول کر سکے ان کو فائدہ اور جن کی فطرت سلامت ہوگی وہ بھی قبول کر کے فائدہ اٹھائیں گے اور عمومی طور سے کیا ہے نصیحت کرنا یا دہانی کرانا چیزوں کو ریمائنڈ کرانا اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے قرآن بھی اپنی باتوں کو بار بار ذکر دوہراتا ہے یہ بھی ذکر ہے اور نصیحت میرے لیے آپ کے لیے بار بار اس کی ضرورت ہے تو فرمایا وَذَكِّر فَإِنَّ اور اے نبی نصیحت کیجیے بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے وما خلق الجن وبدون اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس آئت کا حوالہ کچھ آتا رہا ہے مقصد کیا ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اسی کا اقرار ہر نماز کی میں کا نعبدو کے الفاظ میں ہم کرتے ہیں چوبیس گھنٹے مرضی نہیں ہوتی ملازم کو میں نے رکھا ہے ڈرائیونگ کے لیے میں کہوں کہ گٹر چوک ہو کے صاف کر دو کیا کہے گا یہ میرا کام اس کے بعد چوائس ہے غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں فرق یہ کہ غلام بے چارا مجبور غلام ہوتا ہے کسی غلام کو بھاگنے کا موقع ملے کبھی رکے گا اللہ کی نری غلامی نہیں اللہ کی مانی ہے ان ٹوٹیلٹی مگر محبت کے جذبے کے ساتھ پہلے اللہ کرار کر تھا الحمد رب العالمین فاتحہ میں پھر کا نام سور قریش میں بھی یہ بات آئے گی اس کی شدید محبت کے ساتھ مکمل طور پر اس کے سامنے جھکنا ہے چوبیس گھنٹے انفرادی طور پر فوراً محنت کرنا یہ اس کی بندگی کا تقاضا البتہ اس کی عبادت مسجد سے باہر نکل کر مارکیٹ میں بھی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے عدالت میں بھی ہونی چاہیے اس کی کوشش کرنا ہم پر فرض ہے اس تعلق سے بہت خوبصورت کلام ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سراز صاحب کا رحمتہ اللہ علیہ فرائض دینی کا جامع تصور چھوٹا سا کتاب چاہے کچھ ساتھ پڑھ بھی چکے ہیں ماشاء اس میں بھی تفصیلات آپ کو ان شاء اللہ ملیں گی اللہ کا بندہ بننا اس کی کوشش کرنا اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اس کی کوشش کرنا اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنا اللہ میں توفیق عطا فرمائے ماں اردو میرے ماں اردو امون اللہ فرماتا ہے میں ان سے کوئی رسک نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں ارے تو دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہے غلام بے محنت کرتے تو ان کو کھانا ملتا ہے سوچیں سوچیں یہ دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے غلام محنت کریں تو ان کو کھانے کو ملتا ہے اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے اس کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے کرو تو تمہارا فائدہ ہے اور دوسری بات عبادت کرنا تمہارا کام ہے رزق دینا اللہ کا کام ہم دعائیں کرواتے ہیں دعا کرے جی کاروبار میں نفع ہو جائے یہ کرتے وہ کرتے لیکن اس بات کی فکر کرنا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس کا بندہ بننا اس پہ توجہ کم ہے تو رزق کی فکر اسباب کے تحت محنت کر لو لیکن وہ ذمہ اللہ کا ہے بندگی کرنا تمہارا کام رزق عطا کرنا اللہ کا کام تو اس بندگی کے تقاضوں پر عمل درامد کرنے میں کہیں رزق کا معاملہ ایسا یا معاش کا معاملہ رکاوٹ نہ بن جائے کہ اس میں پڑھ کر اس میں پڑھ کر تم بندگی کے تقاضوں کو فراموش کر دو اس کی طرح توجہ دلائے گئی نہیں عبادت کرنا تمہارے ذمے رزق عطا کرنا اللہ کے ذمے اور سُنیے ام اللہ رزاق المتی اللہ ہی الرزاق ہے رزق عطا کرنے والا ذلقوا بہت قوت والا المتین نہایت قدرت والا ہے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تو معاش کا مسئلہ عبادت کے معاملات میں رکاوٹ نہ بنانا اور معاش سے بڑھ کر معاد۔ یعنی آخرت کی فکر کرنا فئی الدین غلامی فلاح ساجن بس بیشن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ویسے ہی عذاب کا معاملہ ہوگا جیسا کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ پہلے معاملہ ہوا نافرمانوں کے ساتھ فلا پس وہ جلدی نہ کریں جس ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی منکرین آخرت کا انجام برا ہوگا اللہ ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی مزید تیاری کی توقین عطا فرمائے اب آئیے ان شاء کا تراوی ادا کریں گے بل أكثر هم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم لما نجاهم إلى البرن إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف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 مَنِ اسْتَرَاعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ نَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارِنَا هَدَيْنَاهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ